شفاعت کے بارے میں ہم سنت کا عقیدہ جو تسلسل کے ساتھ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ مسلمانوں میں چلتا آ رہا جس پر عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو منصب شفاعت عطا فرمائے گا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے دن سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے اور آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جب ہوگی تو اس کے بعد آگے انبیاء بھی پھر اولیاء بھی صالحین بھی شہداء بھی حجاج بھی حج مبرور کرنے والے بھی حفاظ بھی شہید بھی علماء بھی سلحا بھی حتیٰ کے بچے بھی اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کریں گے بچے بھی اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے ذرا یہ بتائیے کہ وہ بچہ کچا بچہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا کہ میرے ماں باپ کو بخشا جائے تو اس بچے کو کہا جائے گا کہ اپنے ماں باپ کو لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ تو کچا بچہ یہ جب شفاعت کرے گا تو نبی سچا وہ کیوں نہیں شفاعت فرمائیں گے نبی سچے بھی شفاعت فرمائیں گے